اس کے بعد کہتے ہیں اور کیا کرتے وہ جب ہم اپنی پیشانی اگر چن شاہوں کی ذات ایسے انسان کے سامنے نہیں ہوتی دیکھیں دنیا کے اندر لوگ سجدے کرتے دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بتوں کے آگے پیشانیاں ٹیکتے ہیں بتوں کے آگے جگہ بنائی ہوتی ہے آپ کبھی کسی مندر کا منظر دیکھیں تو مندروں کے اندر کے اندر بت پیشانی رکھنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے وہاں جا کر لوگ اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ مسلمان دن کے اندر کتنی دفعہ اللہ نظر نشان کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ لگا نسلی و نسجد اور یا اللہ ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں تیرے علاوہ ہم نے اپنی یہ پیشانی آج تک تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکائی اور زمین کے اوپر جی رکھی بڑی معزز ہے وہ پیشانی روزے قیامت جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس اعزاز کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ یہ ماتھا اللہ بہد لا شریک کے علاوہ کسی کے لیے زمین کے اوپر نہیں گیا اگر یہ زمین پر کبھی گیا ہے اور ٹکا ہے تو صرف اللہ وقت لا شریک کے لیے ٹکا ہے یہ پیشانی قیامت کے دن بڑی معزز ہوگی اور وہ پیشانی کتنی رسوا ہوگی روز قیامت جس کے اوپر یہ لگا ہوا ہوگا کہ یہ پیشانی اللہ کے غیر کے لیے بھی زمین کے اوپر گئی ہے. اللہ کے علاوہ بھی کسی کے لیے یہ زمین کے اوپر گئی ہے. اور زمین کے اوپر ٹکی ہے جہاں پر سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کے لیے نہیں رکھا جا سکتا جس کو کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے کسی بھی احترام اور کسی بھی تعظیم اور کسی بھی جذبے کے ساتھ یہ اللہ پاک نے اپنے لیے خاص کیا ہے یہ پیشانی تم صرف میرے زمین کے اوپر رکھو گے جب بھی رکھو تو یہ ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں گونس پھر ہم کہتے ہیں سعی سے نکلا ہے صحیح بھاگ دوڑ دو کہتے ہیں بھاگنے دوڑنے کو کوشش کرنے کو اس کو صحیح کہتے ہیں وہ الہی کا نس آ اللہ ہم تیری طرف دوڑتے ہیں یعنی تیری طرف سے کیا مراد ہے ہم تیرے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں ہماری دوڑ دھوپ جو ہے ہماری بھاگ دوڑ جو ہے یہ تیرے بھی ہے یہ جو آپ نے آج تیسرا دل ہے یہ جو ساری آپ کی بھاگ دوڑ ہے یہ کا ہے وہ جو حاجی صحیح کر رہے ہیں وہ بھی الہی کا نسہ ہے وہ جو خانہ کعبہ کے گرد گھوم طواف کر رہے ہیں خشک نصیب وہ بھی الہی کا نسہ ہے وہ جو مکہ مکرمہ سے مینا جا رہے ہیں اور منا سے ارفات جائے گئے اور ارفات سے مصطلفہ آئے اور مزدلفہ سے ہمار زیارت کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے یہ الہی کا نسہ آپ یہ نماز کے لیے آئے ہیں اپنے گھروں سے چل کر یہ الہی کا نسہ آ اور آپ نے قربانی کے جانور کے لیے گئے خریدا لائے ذبح کرایا گوشت تقسیم کیا یہ الہی کا نسہ آئے ہر وہ چلت پھرت ہر وہ بھاگ دوڑ چاہے وہ نماز کے لیے قدم ہو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے لیے انسان کے اٹھتے ہوئے جو قدم ہے اس کو نہ گے کہ اللہ یہ تیرے لیے ہم یہ ساری بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ نہ فد کہتے ہیں ان غلاموں کو یا ان لونڈیوں کو جو اپنے آقا کے بلانے کے اوپر بھاگتے ہوئے چلے آئے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک دنی صحیح اس قسم کی بھاگ دوڑوں کہتے ہیں جو انسان خود سے کرتا ہے اور بلایا اور وہ بھاگتا ہوا چلا آیا آپ کی پکار کے نتیجے کے اندر اس کو کہیں گے کہ وہ ایسے نوکر کو ہفدا اور اور صحیح کیا ہوگی کہ آپ نے اس پہ کام دیا اور وہ اس کام کو کرتا پھر رہا ہے نے نے کہا کہا بازار بازار جاؤ وہ بازار چلا گیا آپ نے کہا بینک جاؤ وہ بینک چلا گیا آپ نے کہا دوسرے شہر جاؤ تو یہ اس کی یہ جو بھاگ دوڑ ہے یہ بھی آپ کے کہنے پر ہو رہی ہے لیکن اس کو ہم صحیح کہیں گے اور جو آپ نے اپنی طرف بلایا کہ میری بات سنو دیکھیں آپ لوکر کو بلائے اپنی طرف اور وہ بھاگ جائے بازار تو آپ اسے کہ تو جی آپ نے کل کہا تھا کہ بازار سے کچھ لے آ تو ابھی کہیں گے جب میں نے اپنی طرف بلایا تھا تو میرا پچھلا والا حکم جو ہے وہ کل عدم ہے ابھی تم میری طرف آؤ جو میں تمہیں بلا رہا ہوں اس کو کہیں گے نہ کتنی عربی کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں الفاظ کے اندر جس کو میں نے ارس کیا نا کہ ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو تو الہی یا اللہ کہ وہ نہ یا اللہ ہماری یعنی تیز تیز قدم اٹھا کر بھاگتے ہوئے تیری پکار کے اوپر آنا یہ بھی ہم تیرے ساتھ رکھ کے نرجو رحمتک تیری اتنی عظیم و شان ذات جس کی صفات تو نے ہمیں بتائی ہیں جس کے نتیجے میں تیری کبریائی کی ایک دھاک ہمارے دن پر ہے اس کے باوجود یا اللہ نرجو رحمتک ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں ہمیں روز محشر یہ آس ہے یہ دلاسہ ہے ہمیں انشاءاللہ کہ اللہ تیری شان رحیمی اس دن بھی چھا جائے گی ہمارے گناہوں کے اوپر ہماری نافرمانیوں کے اوپر نرجو رحمت ہم یہ خود نا کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے سے زیادہ وسیع وسیع وسیع ہے دنیا میں جو وسی سے وسی اور, اور بڑی سے بڑی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ پاک آپ نے خود فرمایا کہ میری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے میری رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی تو نرجو رحمت نرجو کہتے ہیں امید, امید رکھنے کو اور امیدوار ہونے کو اور ایک تسلی رکھنے یا اللہ نرجو رحمت اچھا پھر خیال آتا ہے کہ باس لوگ نرجو رحمتک کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ بس امید ہی امید ہے اور تسلی تسلی ہے ہمیں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک اور جملہ ہمیں کہا گیا کہ نقشہ عذابت یا اللہ ہم ایسا نہیں کہ تیرے عذاب سے بے خوف ہیں معمول ہے تیرے عذاب سے کہ ہم نے بس یہ طے کر رکھا ہے کہ یا اللہ چونکہ رحمتی ہونی ہے تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے نہیں وہ نقشہ عذابت یا اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کیونکہ تیرا عذاب ایک حقیقت ہے اور پھر آخری الفاظ دیکھیں جس پر ہم ختم کرتے ہیں ان عذاب کا اضافہ ہے آپ نے سنا بھی ہوگا ہر اکثر پڑھتے ہیں ان نہ عذاب کا بالکل فارحت الجد کا لفظات استعمال کرتے ہیں یعنی تیرا سخت ترین عذاب تیرا تڑپا دینے والا عذاب تری قوت قاہرہ کا تیری صفت قاہرہ کا جو ایک, ایک مظاہرہ ہوگا جس عذاب کے اندر بالکفاروں کے ساتھ گیا گیا کے ساتھ چلا گیا اور شرق کے ساتھ چلا گیا اور اور یا اللہ تجھے مانے بغیر چلا گیا ہمیں پتا ہے کہ تیرا یہ عذاب ان کے لیے تیار ہے ہم تیرے اس عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہوئے بھی رحمت کی امید رکھتے رحمت کی امیدوار گویا ہمارے دل میں دو خانے ایک خانے میں رحمت کی امید ہے اور دوسرے خانے کے اندر عذاب کو خوف اسی کو ایمان کہتے ہیں کہتے ہیں ایمان کی تعریف کیا کی گئی ہے بین الخوفی بر <وَرْرَجَة> یہ رجا یہ نرجو یہ ایک ہی لفظ ہے رجا اور خوف تو خوف ہے ہی خوف خشیت ایک ہی معنی ہے نقشہ یا نقوف ایک ہی معنی ہے تو کہا گیا کہ ایمان جو ہے بین الخوفی بر <وَرْرَجَة> یعنی ایک طرح سے خوف ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا دوسری طرف سے امید ہوتی ہے اللہ شالوں کی رحمت کی امید ہوتی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے <coughs> دعائے خنوت کا جو ہم روزانہ میں نے اثار کیا شروع کے اندر ہم وطر کی نماز کے اندر اہمیت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے یہ بتایا کہ اس کی جگہ جو ہے وہ قیام کے اندر ہے اور ایک اضافی تکبیر کے ساتھ ہے اور وطر کا ایک واجب حصہ ہے یا اگر آپ سے دعائے خنوت رہ جائے تو آپ کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہے خود بھی اپنی جگہ واجب ہے اس میں قرود کا پڑھنا بھی واجب ہے تو ان الفاظ کے اگر اس معنی کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے ہم روزانہ اس کو پڑھیں تو آپ سوچیں ہمیں عقیدے کی کتنی پختگی نصیب ہوگی ہمیں کیسے ایک ہر روز یہ ایک تازگی ملے گی کہ ہماری امیدوں کا مرکز اللہ جل شان ہوا ہے ہماری عبادتوں کا مرکز اللہ جل شاہ نو کی ذات ہے اگر کچھ مانگنا ہے اور یقینا ہر, ہر آن ہر گھڑی کچھ نہ کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے سجدہ کرنا ہے عبادت کرنا ہے تو اللہ جل کی کرنی ہے شکر کرنا ہے تو اللہ جل شان کرنا ہے نا سے بچنا ہے تو اللہ کی ناشکری سے بچنا ہے شرک سے بچنا ہے اور اللہ جل شاہ نوں کی رحمتوں کی امید رکھنی ہے اور اللہ جل شاہ کے عذاب کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا ہے یہ ایک مختصر دعا کے اندر پورا ایک مسلمانوں کا عقیدہ اللہ ج نے اس کے اندر سمو دیا